مَن يَعْبدِ ٱللَّهَ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا ٱللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا اما بعد فإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل أقدة من لساني يفضل قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفرنا وزدنا علما انب تو من المسلمين. اعوذ باللہ علیم من بسم اوز ملا گروی یاز کا پتا سر چی وَإِن كُنتُنَّ تُرِذْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَزِيمًا يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَنْ يَاتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضَعَفْ له لَهَا الْعَزَابُ زِعْفَيِّنًا ویلولی ومل سولی مرت نیم نساء لستنك احد من فلا تخضان بالقول في قلبه مرض قولا معروفا حضرات محترم مرد اور عورت انسانی زندگی کے دو پہیے ہیں اسے نہ تو اکیلا مرد چلا سکتا ہے اور نہ ہی اکیلی عورت چلا سکتی ہے یہ ایک حقیقت ہے کہ اللہ نے کفالت کی ذمہ داری جو ہے مرد پہ عائد کی ہے عورت کی ذمہ داری جو ہے وہ گھر دار گھر داری کی اور اولاد کی آنے والی مخلوق کی تربیت کی ہے کسی دانا کا بڑا خوبصورت پال ہے اگر کسی خاندان کے اندر ایک عورت سدھر جائے تو پورے خاندان کو سدھار دیتی ہے یعنی خاندانوں کے اندر سب سے زیادہ کردار جس کا ہوتا ہے وہ خاتون کا ہے چاہے وہ خاتون بیٹی کی حیثیت میں ہے وہ خاتون بہن کی حیثیت میں ہے وہ بیوی کی حیثیت میں ہے یا ماں کی حیثیت میں اور حقیقت بات بھی یہ ہے کہ جب تک ماں کے کردار اچھے تھے اس وقت تک قومیں بھی با کردار تھی جب ماؤ نے اپنے کردار میں کوتا شروع کر دی تو قوموں کے کردار بھی بگڑتے گئے بھائی جان آواز آہستہ اسی لیے پیارے قغم پر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی خوبصورت بات کی ایم سیر لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میری ماں آمنہ سے لے کر میری ماں ہپا تک ان میں یہ کتنی مائیں درمیان میں آتی ہے وہ نانی کی صورت میں ہے یا دادی کی صورت میں ان میں ایک بھی عورت ایسی نہیں تھی جس نے کبھی بد اخلاقی یا بد کرداری کا اظہار کیا ہو یعنی آدم علیہ السلام کی پشت سے لطفہ چلا تھا اور جن جن ماں نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لطفے کو سنبھالا تھا ان میں ایک نہ زب کے اعتبار سے بد اخلاق تھی نہ کردار کے اعتبار سے بد کردار تھی دنیا میں اتنی بڑی شخصیت اتنی پاس اتنی مقدم ہستی اگر پوری دنیا سنگھال تو پیارے طرح جیسی دوسری ہستی نہیں نکال سکتے ایک طالب علم کی حیثیت سے مجھے جو بات سمجھ آئی ہے وہ یہی ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں ان کی ماں کا کردار بہت بڑا ہے جنہوں نے پوری اچھے امانت داری کے ساتھ اس امانت کو سنبھالا آج یہی ماں یہی بھی یہی بی اسے آزادی کا نام دے کے برباد کیا جا رہا ہے تاکہ دنیا کی قوموں کو برباد کر دیا جائے تمہیں انتہائی احترام کے ساتھ کسی پہ تانا نہیں عموماً یہ بات کہی جاتی ہے کہ مرد سب میں بات کرتا ہے میں اپنے پاس سے کوئی بات نہیں عرض کروں گا اللہ نے تو مخلوقات میں دونوں کو بنایا ہے مرد کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے عورت کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے اور دونوں کو جو الگ الگ فصلتوں سے نوازے ہیں اس میں بھی اللہ رب العزت کا کمال ہے تو جو بنانے والا ہوتا ہے وہ اس کی فطرت سے اس کی نفسیات سے زیادہ واقف ہوتا ہے کہ اس کو کیسے چلایا جائے جب ہم فطرت کے مطابق چلیں گے تو مرد بھی آسانی میں رہیں گی خواتین بھی جب ہم فطرت کے ساتھ ٹکرائیں گے تو یقین مانیے اگر مرد فطرت سے ٹکرائے گا تو یہ بھی اس کے لیے خیر کا کوئی رستہ نہیں رہے گا اگر کوئی خاتون فطرت سے ٹکرا کے زندہ رہنے کی کوشش کرے گی تو وہ بھی نہیں رہ سکے گی نہ تو دنیا میں کوئی کردار ادا کر سکے گی سب سے پہلی بات میں نے اپنی عزیز بہنوں ماں بیٹیوں سب سے عرض کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے آپ کو جو سب سے پیارا اور بڑا اور سب سے قیمتی گوہر دیا ہے سب سے قیمتی چیز جو اللہ نے آپ کو عطا کی ہے وہ آپ کی عصمت ہے اگر آپ کی عصمت قائم ہے تو اللہ کے ہاتھ اللہ کے ہاں آپ بازار ہیں اللہ کے ہاں آپ کا عزت ہے اگر خدا نخواستہ اللہ نہ کرے کسی کی بیٹی کسی کی بہن کسی کی ماں کسی کی بیوی کی عسمت نہیں ہو جائے اس کی اللہ کے ہاں اور دنیا کے ہاں کہیں عزت نہیں رہتی تو اللہ رب العزت سب سے زیادہ یہ بات ایک عورت سے چاہتا ہے کہ وہ اپنی اسمت کی حفاظت کرے جو میں نے اسے غور دیا ہے اس کو محفوظ رکھے لیکن یاد رکھیں پہلے ہماری عورت پہ حملہ تھا افسانوں کے ذریعے وہ مؤثر تو تھا لیکن بہت تھوڑے <تصفح> لوگوں پہ لیکن جب سے الیکٹرانک میڈیا آیا ہے یہ ایک ایسا وار ہے جس سے کوئی گھر بچ نہیں سکا اور وہ ایسے خوبصورت انداز میں شیطان ہماری خواتین کو بہکا رہا ہے کہ بد اخلاقی بد کرداری اور الیاز باللہ یہاں تک کہ کوئی عورت اپنے گھر میں سکون دینے کے لیے تیار نہیں اللہ ماشا اللہ میرے عزیز بھائیوں میں نے کچھ آیات آپ کے سامنے پڑی ہے ان میں اللہ رب العزت نے ایک ایسے خاندان کا تذکرہ کیا ہے جو خاندان اتنا خوبصورت تھا کہ اللہ نے خود کہا کہ میں نے ایسا خاندان بنایا ہی نہیں ہے نہ پہلے بنایا تھا نبود میں یعنی جب سے یہ کائنات بنی ہے جب تک یہ کائنات رہے گی اللہ نے ایسے انسان بنائے ہی نہیں نہ مردوں میں نہ عورتوں میں وہ خاندان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے ان کے متعلق رسول اللہ کی ازواج کے متعلق یہ باتیں ساری ہیں جو ہمارے لیے ادوا ہیں ہمارے لیے عثو حسنہ ہے ہمارے لیے جو بہترین نمونہ ہے ہم میں سے جو خاتون دنیا میں آخرت میں عزت پانا چاہتی ہے تو اس کے لیے امہات المومنین ایمانداروں کی مائیں یہ قدوہ ہے یہ اسوا ہے یہ بہترین نمونہ ہے اللہ ہمیں یہ چھوٹی سی بات سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے ہم میں سے ہر مسلمان وہ مرد ہے یا عورت ان با کردار با اخلاق ماں کو اپنی ماں سے زیادہ مقدس سمجھتا ہے اور ان کے متعلق اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان سے بھی زندگی کے اندر بعض معاملات ایسے ہوئی ہوئے کہ اللہ نے انہیں سخت ترین ڈانٹا آزاد کی جنگ کے بعد جب مسلمانوں کے پاس مال کی بہتاط ہو گئی ان کی زندگی اور ان کا طرز عمل میں آسانی اور آسودگی آ گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی تقاضا کیا ہمیں بھی یہ سہولتیں ملنی چاہیے <صحط> پہلی بات یہ بات یاد رکھیں کہ انسان مطالبہ وہ کرے جس سے کر رہا ہے وہ مطالبہ پورا کرنے کے قابل ہو تو ناجائز مطالبہ کرنا چاہے وہ بیوی خامت سے کرے اولاد مابعد سے کرے تو یہ ناجائز ہے حرام ہے اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تاجر تو نہیں تھے آپ کی کوئی ملنے تو نہیں لگی تھی اور نہ آپ کی کوئی کاشتکاری تھی آپ زندگی کا مقصد لوگوں کو ہدایت کی دعوت دینا تھا آپ تو اپنی زندگی بڑی سادگی کے ساتھ گزار رہے تھے لیکن خواتین نے جب دیکھا معاشرے کے اندر ارد گرد ماحول میں تو انہوں نے بھی ان چیزوں کا تقاضا کر دیا جو لوگوں کے پاس تھی جس طرح آج آمد کو پریشان کیا جاتا ہے کپڑوں کے متعلق جوتوں کے متعلق سواری کے متعلق گھر کے متعلق اور بہت سی ایسی چیزیں جو سمان تعیش کے اندر ہے اتنی استطاط نہیں رکھتا اسے اتنا مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ حرام کرنے پہ وہ آمادہ ہو جاتا ہے صرف اپنے گھر کو بچانے کے لیے تو یہ ایسا طرز عمل ہے جو اللہ کو بڑا ہی ناپسند آیا تو اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی بیویوں کو مخاطب ہو کے یہاں فرمایا یہ سورت احزاب ہے اس کی آیت نمبر ستائیس وہاں آیت نمبر اٹھائیس اس سے پورا رکوع پڑھتے چلے جائیں اکیسواں پارہ اختتام اور بائیسویں تارے کی پہلی آیات ان میں ہمیں احساس ہوگا کہ اللہ کا ہمیں حکم کیا ہے اور ہم کس رستے پہ چل رہے ہیں اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی بیویوں کو اس وقت یہ بات کہی اس سے پہلے عرض کر دوں جب خواتین نے امہات محات نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ مطالبات کیے جن کو پورا کرنا آپ کے لیے ممکن نہیں تھا آپ نے پہلے سمجھانے کی کوشش کی جب انہوں نے اس پہ اصرار کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کٹی کر دی ایک مہینہ تک ان سے الگ رہے نہ تو گھر سے نکالا نہ خود نکلے آپ نے ان سے ناراضگی کا اظہار فرمایا آپ دیکھیں ان بیٹیوں کے دو باپ نبی پاک کے وزیر بھی تھے سیدنا ابو بکر ان کی بیٹی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کی بیٹی سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی نبی پاک کی بیویوں میں تھی حضرت عمر اور حضرت ابو بکر نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ پریشان رہنے لگے یارس اللہ معاملہ کیا ہے جب پتا چلا تو بحبت میں اتنا آگے جا چکے تھے کہنے لگے یارس اللہ تلاش دے دے ان میں اپنی بیٹیاں بھی تھی نے طلاق دے دے کیوں مان انہوں نے اور سیدنا ابو بکر اور سیدنا امر مارنے لگے اپنی بیٹوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا کہ نہیں چھوڑ دو انہیں یہ ہمارا اندرونی خان کی معاملہ ہے ایک مہینہ تک یہ معاملہ چلتا رہا ایک مہینے کے بعد اللہ نے یہ آیتیں اتاری یا کل ازواجی کا بناط کا یا ائو نبیو کل ازواجی کا ان کن تن حیات دنیا و زینتا فتح امت کنہ اسر کن سراہن جمیلا اے نبی کی بیویوں اگر تمہارا ارادہ دنیا کی زیب و زینت کا ہی ہے دنیا کی آسائش جو مانگ رہی ہو اگر وہی تمہیں چاہیے تو آؤ فتح امت حکنہ آؤ میرے پاس میں تمہیں سب کچھ دے دیتا ہوں جو تمہارا تقاضا ہے لیکن یاد رکھو اس شرط پہ دوں گا تو پھر تمہارا اور میرا تعلق نہیں رہے گا و اسرح قلنا تمہیں چھوڑ دوں گا سراحن جمیلہ اچھے طریقے سے و ان کنتُن لتریدن اللہ و رسوله و دار الاخرہ فان الله اعد للمحسنات من كنا اجرا عظیما اگر تمہارا ارادہ اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کے گھر کا ہے تو پھر اللہ ایسی محسنات کو ایسی اچھی خواتین کو بہت بڑا اجر گا۔ کیا مطلب کہ اگر تم صبر کرو جو کچھ خامد کے پاس ہے اس پہ کناب کرو ایسی چیز کا مطالبہ نہ کرو جو اس کے پاس نہیں ہے اگر اس پہ کناط کرو تو نظیمہ پھر یاد رکھو تمہارا اس صبر اور اس احترام جو اپنے خامدوں کے متعلق پھر بھی رکھا ہے یاد رکھو اللہ تمہیں بہت بڑے ادر سے نوازے گا جب یہ آیتیں اتری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سید عائشہ کے پاس گئے اور جا کے کہنے لگے عائشہ اللہ نے مجھے ایک حکم دیا ہے لیکن پہلے میں تمہیں یہ بات کہہ دوں کہ اپنے بابا سے جا کے مشورہ کر لینا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے آپ کے ذہن میں تھا کہ یہ ابھی عمر ہیں کہ ممکن ہے غلط فیصلہ نہ کر لیں یعنی جس سے تعلق ہو انسان کا کبھی دل نہیں چاہتا یہ کسی تکلیف میں مبتلا ہو جائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین تھے آپ نے کہا آپ نے بابا سے مشورہ کر لینا آپ نے فرمایا بات کریں آپ کیا بات ہے پھر میں آپ کو بتاؤں گی مجھے مشورہ کرنا ہے یا نہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دونوں آئے پڑھ کے سنائی تو کہنے زندگی میری ہے معاملہ میرا ہے بابا سے کیا تعلق میں اللہ اور اس کے رسول کو اختیار کرتی ہوں اور اسی طرح جتنی ازواج آپ کی تھی سب نے جب دنیا بافیا اس کی نعمتیں اس کی آسائشیں سارا ایک طرف اور دوسری طرف اللہ اور اس کے رسول ترجیح کس کو دی دنیا کے سب سے پاک باز گھرانے کی خواتین نے اسی لیے اللہ رب العزت نے انہیں کہا تھا کہ تم جیسی ہوتے دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں یا نسا النبی لست النقاح دمن النساء اے نبی کی بیوی تم جیسی کوئی عورتیں نہیں ہے تو اس لیے میرے عزیز بھائیوں ہماری بہنوں کو ہماری بیٹیوں کو ہماری ماں کو یہ بات ملحوظ خاطر رکھنی چاہیے کہ اللہ نے اگر اتنی پاک با عورتیں اتنی مقدس خواتین نبی پاک کی بیویاں ہماری مائیں سارے ایمانداروں کی جو مائیں ہیں جن کے متعلق اللہ خود گواہی دیتا ہے ان جیسی کوئی نہیں اگر انہوں نے غلط بات کا تقاضا کیا تو اللہ نے کہا انہیں دے دو کے چھوڑ دو تو ہماری عورتوں کی کیفیت کیا ہے گھر اجڑ رہی ہیں اور یہی عیسائی اور یہودی چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے گھروں کا امن اور سکون تباہ ہو جائے میں اس وقت کی بات کرتا ہوں جب یہ ترکی میں اسلام کی لہر ابھی نہیں چلی تھی اب تو الحمدللہ ترکی میں بہت فرق پڑ گیا ہے میرا چھوٹا بھائی سائپرس میں بڑھتا تھا تو وہاں ایک خاتون نے اسے یہ بات کہی جو ترکی سے تعلق بظاہر وہ بھی مسلمان تھی لیکن یورپ کی نقالی میں وہ اتنا آگے نکل چکے تھے وہ کہنے لگے کہ تم لوگ خوش قسمت ہو تمہاری عورتیں خوش نصیب ہیں جن کے باپ ان کی حفاظت بھی کرتے ہیں ان کی کفالت بھی کرتے ہیں جن کے بھائی ان کی تقدیس اور عزت کرتے ہیں اور ان کا سہارا بنتے ہیں جن کے خامد ان کی عزت اور حیا کی حفاظت کرتے ہیں تم جیسے خوش نصیب کون ہے ہمیں دیکھو خامد کو بھی کوئی پرواہ نہیں جس کے باپ کو بھی کوئی پرواہ نہیں جس کے بھائی کو بھی کوئی پرواہ نہیں جن عورتوں کو اپنے بھائی ماں اور خامد کی کوئی پرواہ نہیں ہماری بھی کوئی زندگی ہے آج یہ سبق ہماری بیویوں ہماری بیٹیوں ہماری ماں ہماری بہنوں کو دیا جا رہا ہے اور انہیں گھروں سے باہر نکالتے ہیں نہ کسی خامت کو غیرت آتی ہے نہ کسی باپ کو آتی ہے بلکہ ہم دڑے بندی کے اندر اتنے آگے گزر چکے ہیں نہ ہمیں اللہ کی حیا ہے نہ اس کے رسول کی حیا ہے تو میرے عزیز بھائیوں اللہ رب العزت نے ان سے یہ جب بات کہی تو انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو اختیار کیا یہی ان کا بڑا پن تھا اور ہمارے سامنے جب اللہ اور اس کے رسول اور دنیا کا مال و متا آئے تو ہم اللہ اور اس کے رسول کو ترجیح نہیں دنیا کی آسائش اور آرام کو ترجیح دیتے ہیں اسی لیے زند ہمارا مقدر بنتی جا رہی ہے اور یاد رکھیں میں پہلے بھی یہ بات عرض کر چکا انسان لڑائی اس سے لے جس کے ساتھ ایک دو مکے مارنے کی طاقت بھی ہو یا جس سے بچنے کی طاقت ہو اس سے لڑائی لے لو تو کوئی عرج نہیں ہوتا چلو دس مارے گا ایک ہم بھی تو مار لیں گے لیکن جو اللہ سے لڑائی لیتا ہے یقین جانیے ہم اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے اللہ, اللہ واضح طور پہ کہتے ہیں تم اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے چو لو اللہ کم وہ جنکم انسکم تو تم پہلے پچھلے سارے مل جاؤ جن اور انسان سب مل جاؤ جتنی تمہارے پاس توانائی ہیں بروے کار لے آؤ جو تمہارے پاس قوت اسلحہ ہے سارا كٹا کر لو اللہ کا بگاڑنا چاہو بگاڑ لو نہیں اللہ سیا تم اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سكو گے تو كتنی بے وقوف یہ ہماری ہے لڑائی لے رہے ہیں اور کن کے کہنے پہ جنہیں اپنے باپ کا نہیں پتا یہ بات میں نے پہلے عرض کی تھی جب پچھلا کپ ہوا تھا فٹ بال کا ایک بہت بڑا پلیئر تھا ارجنٹائن کا شاید میراڈونا ایک انٹرویو لیتے ہوئے یہ اس وقت سعودی عرب نے بڑا ہائی لائٹ کیا تھا اسے انٹرویو لیتے ہوئے اینکر نے پوچھا کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی دنیا میں ہزاروں مدہ ہیں تمہارے اور دنیا کی ہر آسائش اور نعمت تمہارے پاس ہے پھر ہر وقت نشے میں کیوں رہتے ہو وہ کہتا ہے مجھے سکون نہیں کہنے لگے کس بات کا تمہیں دکھ ہے کس بات کا سکون نہیں تمہیں کہنے لگے مجھے صرف اتنا پتا چلا ہے بڑی انویسٹیگیشن کے پاس فلاں شہر کے فلاں قصبے کے ہسپتال میں ایک عورت اس نام کی مجھے چھوڑ گئی تھی اور مجھے پتہ نہیں میری ماں تھی یا کوئی اور تھی اور باپ کے متعلق تو مجھے کچھ بھی نہیں پتا ہم ایک ایسی کام کی نکالی ہی کرتے ہیں ہم نے اس لیے اپنی عورتوں بیویوں ماں اور بہنوں کو یہ طریقہ اختیار کرنے کی اجازت دی اور اس کے بعد تیسری آئے تو ہے وہ بھی نبی کی بیویوں کائنات کی سب سے پاک باز خواتین کے مطابق یس ان نبی لساسا یسا علی نبی میتمن اے نبی کی بیویوں اگر تم میں سے کسی نے پہاشی کا ارتقاب کیا یہاں تمام مفسرین اس بات کے متفق ہیں یہاں ان سے مراد بدکاری نہیں ہے بد اخلاقی ہے جو زبان سے خواتین بیٹیاں اپنے باپوں کے ساتھ بہنیں اپنے بھائیوں کے ساتھ بیویوں اپنے خاندوں کے ساتھ اولاد اپنے ماں باپ کے ساتھ کرتی ہے اس بد اخلاقی کا تذکرہ تھا کیونکہ یہ بیوی اور خامت کا معاملہ ہے بیوی جو اپنے خامت کے ساتھ بد اخلاقی کرتی ہے اسے مبینہ ظاہری بے حیائی کہا ہے کہ نبی کی بیویاں بدکار نہیں تھی ایک بیوی پہ الزام لگا تھا تو اللہ نے ان کی گواہی دی تھی بہتان عظیم یہ بہت بڑا بہتان ہے جو نبی کی گھر والی پہ لگایا گیا ہے میں اللہ گواہی دیتا ہوں یہ بات باز ہے تو یہاں بےفاحشتی مبینہ ظاہر گنا اخلاقی اور نافرمانی بات کو نہ ماننا کہا اگر ایسا کر لو گی تو یوزاف لہل آزاد اللہ تمہیں دوسری عورتوں سے دگنا عذاب کرے گا تم بڑے گھر والیوں ہو تمہیں کردار اخلاق اور معاملات میں بھی بڑا ہونا چاہیے تم میری سب سے پسندیدہ ہو اور مجھے یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ میرے پسندیدہ بندے جو ہیں وہ بھی کوئی ایسی غلطی کر لیں وقا نظر لکھا یسی اور اللہ کے لیے یہ کام بڑا آسان ہے اسے کوئی نہیں روک سکتا کہ نبی کے گھر والوں کے ساتھ کیوں کر رہے ہو اس لیے میرے عزیز بھائیوں ہم ایک غلط سمت میں بڑی تیزی سے بھاگ رہے ہیں ہمارا معاشرہ تباہی کی طرف اسی لیے جا رہا ہے کہ جو مائیں اپنے بطن میں بچوں کو پا بچوں کی تربیت کے لیے رو رو کے اللہ سے التجائیں کرتی تھی جن کی زندگی کے نقوش نماز کے ساتھ وابستہ تھے آج وہ مائیں گانے بجانے مخلوط مجلسوں اور بے حیائیوں کے رستوں پہ جا کے اپنے آپ کو خوش محسوس کرتی ہیں اگر بچے سے چھوٹی سی بھی غلطی ہو جائے تو مائیں بد دیتی ہیں اپنی اولادوں کو اور انہیں احساس نہیں ہوتا کہ ان کی زبان سے نکلی ہوئی بات اللہ فوراً قبول کر لیتے ہیں اس لیے میرے عزیز بھائیو اگر نبی کے گھر والی خواتین ایسا کریں تو انہیں دگنا عذاب ہوگا تو ہم کیسے بچیں گے ہمارے گھر کیسے محفوظ ہوں گے کیا ہمیں اپنی بیٹیوں سے پیار نہیں ہے ہم اپنی ماں سے محبت نہیں کرتے ہم اپنی بیوی یا اپنی بہن کے ساتھ تعلق نہیں رکھتے تو کردار ادا کریں اپنے گھر کے اندر کم از کم کردار ادا کریں کہ ہمارے گھر میں فحاشی کا کوئی معاملہ نہیں آنا چاہیے اور میرے عزیز بھائیوں سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ سب کچھ علامات قیامت کے بعد میں رسول اللہ نے بیان کر دیے تو مجبور ہے نہیں میرے بھائی بن یمان نے کہا تھا کہ بچا لینا اور اس کے بعد فرمایا جو فرما برداری کرتی ہیں ان کے لیے کیا ہے جو غلط کام کریں گی ان کی سزا بتائی اور جو اچھے کام کریں گی ان کا اجر یہ بتایا ببئی اپن کلنا للہ ہی وہ جو فرما برداری کریں گی تم میں سے اللہ اور اس کے رسول کی بتا سالہ اور نیک عمل کریں گی نقتہ اجرہ مرتین اللہ تمہیں دگنا اجر دے گا تو میں اللہ کا واستا دے کے کہتا ہوں. یہ آگے پردے کا بھی تذکرہ آ رہا ہے بے پردگی اللہ کی فرما برداری ہے مخلوط مجلسوں میں جانا اللہ کی فرما برداری ہے غیر مردوں کے ہاتھوں میں ہاتھ کھال کے ناچنا اور تالیے مارنا یہ اللہ کی فرما برداری ہے اور اپنے چہروں کے نقش و نگار کر کے لوگوں کے سامنے تصویریں بنوا کے ہر گھر کسی سے کوئی دشمنی یا کسی سے کوئی محبت نہیں یا کسی درے بندی سے میرا کوئی تعلق نہیں لیکن غیرت اس بات میں آتی ہے کہ مسلمانوں کو تباہی کی طرف لے جایا جا رہا ہے اور ہم صرف اس بات کو سوچتے ہیں کہ یہ پلاح پارٹی کے مخالف بات کر رہا ہے یا موف کر رہا ہے ہمارے گرانے برباد ہو رہے ہیں ہماری بیٹیاں جو ہے رہی ہے اور یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہا اللہ نے مجھے امت کے اوپر جو جو گناہ کریں گی جو جو ان پہ عذاب آئے گا مجھے سب کچھ دکھایا گیا جب میں کی رات گئے آپ نے فرمایا ہر چیز مجھے دکھائی کہ کون کون سے آواز کی وجہ سے کون کون سے ادروں سے اللہ نوازیں گے اور کن کن باتوں کی وجہ سے اللہ العزت انہیں عذاب دیں گے اور کون کون سا عذاب کس طریقے سے دیا جائے گا یہ حدیث سے میں ساری باتیں موجود ہیں آپ نے فرمایا اپنی امت کے دو گروہ ایسے ہیں جنہیں سخت ترین آزاد ہوگا میں نے وہ نہیں دیکھے ان میں جو مرد ہے ان کی بابت یہ فرمایا وہ ایسے واکم ایسے ذمہ دار ہوں گے جن کے دل میں ترس نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی ان کے ہاتھ میں ایسے کوڑے ہوں گے جس طرح گائے کی ڈمیں ہوتی ہے اور وہ تشدد کے ساتھ آمریت کے ساتھ لوگوں پہ حکومت کریں گے لوگوں کو ہر بات پہ ازیمت اور تکلیف پہنچائیں گے کہا اللہ انہیں سخت سب سے سخت عذاب کرے گا اور میں نے وہ نہیں دیکھا ہوں۔ اور خواتین میں فرمایا کاسیاتن آریتن انہیں لباس تو پہنے ہوں گے لیکن لباس پہننے کے باوجود وہ اتنے باریک ہوں گے کہ جسم ننگا نظر آئے گا کہا اس کی گردنیں ایسے مٹک مٹک کے چلائیں گی بختی اونٹوں کی طرح اس کی کوہان کبھی ادھر گرتی ہے کبھی ادھر یہ بھی کھنکے لگاتی اس طرح کبھی سر کو ادھر کبھی اس طرح چلائیں گی لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کریں گی اور خود لوگوں کی طرح کہا یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی حالانکہ جنت کی خوشبو اتنی دور تک آئے گی کہ ایک سوار ستر سال تک اپنے سواری کو بگاتا رہے جو اتنی دور پہنچے گا وہاں بھی جنت کی خوشبو آئے گی یہ عورتیں جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی تو میرے عزیز بھائیوں ایک طرف اتنے سخت عذاب ہیں دوسری طرف اللہ کی فرم برداری اس کی اطاعت کی وجہ سے ان خواتین کے کردار کی وجہ سے جہاں معاشروں میں اصلاح ہوگی جہاں معاشروں کے اندر اچھے لوگ پیدا ہوں گے جہاں معاشروں کے اندر خیر خاں پیدا ہوں گے وہاں پہ اللہ آخرت میں ان لوگوں کو بہت بڑے انعامات سے نوازیں گے اللہ فرماتے ہیں نوتیا اجرہ مرتب میں دگنا ادھر دوں گا وہ آدھ نہ رہا رز کریما میں نے تمہارے لیے بڑی عزت والا رزق بنایا ہوا ہے اب ایک طرف زمانے کی ایک عورت باپرد ہو کے اپنے گھر سے نکلتی ہے لوگوں کو کچھ بھی نہیں پتا اس کا چہرہ کیسا اس کا جسم کی سانخ کیا اس کا لباس کیسا کالا سفید پیلا یا کوئی برخائی نظر آتا ہے اس کی ابایا نظر آتی ہے اور کچھ بھی نہیں اور غلط بھی لوگوں کو کوئی نہیں لیکن ایک خاتون اپنے خوبصورت لباس کے ساتھ بندن کے باہر نکلتی ہے ہر نظر کے تیر اس کی طرف جاتے ہیں اسے احساس ہو یا نہ ہو کتنے ذہنوں میں کتنے گندے خیالات پیدا ہوتے ہیں کوئی اسے ماں بہن یا بیٹی کی نظر سے نہیں دیکھے گا پھر یہ دنیا میں سلت ہے اور آخرت میں جو ہوگی جو اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی نہیں جانتا اور اللہ نے نبی کی بیویوں کو کہا یا نسا نبی اے نبی کی بیٹیوں اے نبی کی بیویوں تم جیسی آؤ میں دنیا میں کوئی نہیں بنائی اللہ سے ڈرتی رہنا نمبر ایک نمبر دو فلاح تخذان اب کسی سے نرم لہجے میں بات نہ کرنا فیت محل بھی کلب ہی مرض کہیں بیمار دل یہ نہ سمجھ لے میری طرف مائل ہیں اب یہ وہ خواتین ہیں جنہیں اللہ نے کہا تمہاری ماں ہیں ماں کے متعلق جانور تو برا سوچ سکتا ہے انسان برا نہیں سوچ سکتا تو میرے عزیز بھائیوں ماؤں کو کہا ماؤں کو جو قیامت تک مائے رہیں گی کہا نس ت کہا دم ان تقی تم نفلا تفرہ کسی سے نرم لہجے میں بات نہ کرنا کیونکہ اگر تم ایسا کرو گی تو کسی بیمار دل مریض ذہنی مریض دل کے مریض نفسیاتی مریض اس کے دل میں یہ خیال نہ پیدا ہوئے میری طرف مائل ہے ماں جی وکول نہ معروف کہا ایسا بھی انداز نہ اختیار کرنا کہ بدخلق سمجھے معروف طریقے سے جواب دینا اور پھر دیکھیں ماؤں کو یہ کہا لوگوں کو حکم دیا کہ تم نے اگر ان ماں سے کسی بات کا سوال کرنا ہے کوئی مسئلہ پوچھنا ہے کوئی معاملہ کرنا ہے تو پردے کے پیچھے کھڑے ہو کے گھر نہ اندر نہ نہ اگر ماں کے ساتھ جنہیں اللہ نے ماں کہا ہے ایک ہوتا ہے ہم بس خواتین کو کہتے ہیں تو میری ماں کی طرح ہے اور پھر ماں کی طرح عزت بھی کرتے ہیں اور ان کے ساتھ اسی طرح گل مل جاتے ہیں جس طرح اپنی ماں کے ساتھ ہوتے ہیں اور واقع تن احترام کا رشتے لیکن اللہ نے یہ اجازت نہیں دی ہوئی یہ بھی اجازت نہیں دی اللہ اکبر تو اللہ رب العزت نے ان ماں کو کہا ہماری خواتین ان سے بہت کم تر ہیں تو ہمیں تو زیادہ اس بات کی احتیاط کرنی چاہیے اللہ نے ان کو کہا فلا تخذہ بالکول فیتما مرض مرد بکل معروف اچھے طریقے سے بات کرنا اور اگلی بات تیسری بات یہ گئی بکر نفی بکن باہر نکلنا خواتین کا کام نہیں ہے سیر سپاٹے کرنا اور ایسے مقامات پہ جانا بکر نفی بن اپنے گھروں میں ٹکی رہا کرو تمہارے لیے عزت کا مقام یہی ہے بغیر ضرورت کے باہر نہیں نکلنا وکر نہ اپنے گھروں میں بلا تبر رجنا تبر رو جل جاہلیت لولا اور جاہلیت کی طرح زیب و زینت نہ کرنا کبھی بھی باہر نکلتے ہوئے جاہلیت کی زیب و زینت کیا تھی جاہلیت میں یہ تھا کہ اپنے سر پہ خواتین دوبڈہ رکھتی اور اس کے دونوں پلو دونوں طرف لٹکا لیتی جس سے ان کے گلے کا ہار نظر آتا اما مفسرین نے صحابہ کرام نے اس کی تفسیر کرتے ہوئے تبرج نہ تبر جل جاہلیت جاہلیت پہلی جاہلیت کی طرح تم تبرج نہ کرنا زیب و زینت نہ کرنا اور ان کی زیب و زینت کیا تھی سر پہ دوبٹہ لے کے اسے دونوں طرف لٹکانا اور گلے کا ہار جس سے نظر آئے یہ جاہلیت کی زیب و زینت تھی تو آج تو ہماری بیٹریوں نے سر سے دوبٹہ بھی اتار لیا ان کے بابو بھی ننگے ہو گئے اور ان کی ایک ایک ہر کو ہر کتوں تو یہ جہلیت سے بھی گیر گزرے ہو گئے نا پھر تو اور دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حالانکہ اگر ظاہری نظر سے دیکھا جائے تو اس کا کوئی آپس میں میل نہیں کھاتا معاملہ آپ نے فرمایا جب فہاشی عام ہو جائے گی نا تو اس وقت پھر قتل و غارت تفری اور ایک دوسرے سے کلیش لڑائی جھگڑے بہت ہو جائیں گے حرج ہوگا پوچھا حرج کیا ہے آپ نے فرمایا قتل اور آج آپ دیکھ لیں ہم کوئی گھر کوئی شہر کوئی قصبہ محفوظ نہیں ایک کلمہ کر ایک اللہ کو ماننے والے ایک رسول کا کلمہ پانے والے ایک قرآن کو ماننے والے آپس میں دشمن ہیں ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں اور اس کا سبب سب سے بڑا پہاشی ہے جو بدقسمتی سے جس, جس نے ہم, ہمارے گھروں کے دروازوں کو ہی نہیں دیکھا ہمارے گھروں میں پوری طرح داخل ہو چکی ہے اللہ تو کہا وَلَا تبر تبراہ پانچویں بات نماز کو قائم کرنا زکات کو ادا کرنا رسولہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا ان نما اللہ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ پلیدی تمہارے قریب بھی نہ یہاں ایک بات عرض کر دوں اس آیت کے ذمن میں امام ابن کثیر ایک واقعہ لے کے آئے ہیں کہ کہتے ہیں حضرت نو علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام کے درمیان یہ تقریباً تین سو سال کا فاصلہ تھا اس میں دنیا میں دو قوم آباد تھی ایک پہاڑوں پہ رہتے تھے اور ایک جو ہے وہ میدانوں میں رہتے تھے اللہ نے چونکہ مختلف چہرے مختلف شکلیں مختلف چ... مخلوق کو بنانا تھا اللہ نے اس وقت طریقہ کار یہ اختیار کیا جو پہاڑوں پہ رہتے تھے ان کے مرد خوبصورت تھے عورتیں اتنی خوبصورت نہیں تھی اور جو میدانوں میں رہتے تھے ان کی عورتیں خوبصورت تھی مرد اتنے خوبصورت نہیں تھے شیطان نے کہا میرے ہوتے ہوئے یہ اتنے آرام سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ کیسے ہو سکتا اس نے ایک آلہ بنایا ہے بینسری کی طرح آلہ یہ سب سے پہلا آلہ تھا آلات مضامیر کا یعنی سازندہ ایسا تھا جو شیطان نے سب سے پہلے بنایا اور بجایا یہ بازار میں جو میدانی لوگ تھے ان کے پاس بازار میں آیا جس وقت بازار پوری طرح گرم ہوتا اس وقت تک ابھی انسانوں نے زنا نہیں کیا تھا کبھی ہر بندہ اپنی خان کی زندگی میں مطمئن تھا کبھی یہ بدکاری اس کا سوچا بھی نہیں تھا کسی نے کہتی ہے حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت کے متعلق مطابق شیطان نے وہاں آ کے اس آلے کو بجانا شروع کیا پہلے تو بازار میں جو مرد تھے اس کے قریب آ کے جمع ہونے شروع ہوئے پھر خواتین نے بھی آنا شروع کر دیا ایک دن کرنا خدا کا ایک پہاڑی بندہ وہاں سے چلتا ہوا جا رہا تھا کہیں سفر پہ اس نے دور سے دیکھا بہت بڑا جمع غفیر لوگوں کا ہے کہنے لگا جا کے دیکھوں تو وہاں شیطان وہ آلہ بجا رہا تھا اور لوگ اس کی یہ موسیقی سن رہے تھے جب وہ قریب آیا تو اس نے دیکھا اتنی خوبصورت عورتیں تو وہ پیچھے باہر کھڑا ہوا جا کے کہنے لگا ہم تو بھول ہی رہے آج میں تمہیں دکھاتا ہوں اور پھر وہ لوگ آنے, آنے اور جانے لگے اور یہ قدرتی بات ہے خوبصورتی خوبصورتی کو اپنی طرف کھینچتی ہے یہ مکس مکس ہوئی گانے بچانے کی کی وجہ سے اور مکس کی وجہ سے سے اور دنیا میں سب سے پہلی بدکاری وہاں پہ ہوئی تھی ہم شادیوں پہ منگنیوں پہ جلسوں پہ درنوں پہ بیٹیاں اور بیٹے جمع ہو یہ سمجھے کہ ہم تمہاری پاکیزگی تمہارے گھروں کے اندر ہے باہر نکلو گی تو نہیں پاک رہو تم اور اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ تم میں کوئی پلیدی نہ لگے اللہ تمہیں پاک اور صاف رکھنا چاہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت اللہ کی عبادت کرتی ہے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتی پانچ وقت کی نماز پڑھتی ہے رو رمضان کے روزے رکھتی ہے اگر اللہ نے مار دیا ہے تو زکات دیتی ہے اپنی اسمت کی حفاظت کرتی ہے قیامت کے دن اللہ جنت کے آجوں دروازے اس کے لیے کھولے گے کہ اے میری بندی جہاں سے دل چاہتا ہے تو اندر آ جاؤ تو سب سے بڑی بات کردار اس لیے مردوں کو جوانوں کو بھائیوں کو بہنوں بیٹوں کو سب کو چاہیے یہ سوچنا صرف عورتوں کو نہیں مردوں کو بھی یہ بات چاہیے کہ آج اگر میں کسی کی عزت اور اسمت کو داغدار کروں گا تو یہ کمیٹی میرے گھر میں بھی بڑھ سکتی ہے امام شاہی رحمت اللہ علیہ نے کہا جب کوئی انسان ایسا کرتا ہے تو وہ یہ سمجھ لے کہ وہ ایک قرا ڈال رہا ہے جو آج کسی کے نام نکلا ہے کل اس کے نام پہ نکل گا اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے ہماری حفاظت فرمائے ہماری بیٹیوں بہنوں ماؤں کی کی حفاظت فرمائے اللہ رحم الراحمین مسلمانوں کو سمجھتا فرمائے اور اللہ نے یہ بات واضح طور پہ کہہ دی میں انہیں باندھنا نہیں چاہتا میں انہیں تیت نہیں کرنا چاہتا میں تو پاک رکھنا چاہتا ہوں ان عورتوں کے پاک رہنے کی وجہ سے معاشرہ پاک ہوگا آنے والی اللہ کی مقنوط اچھی ہوگی انسان پیدا ہوں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات پھر میں عرض کر دوں آپ نے فرمایا میری ماں آمنا سے لے کر میری ماں ابا تک ایک بھی میری ماں اور دادیوں اور نانیوں میں ایسی نہیں تھی جس نے کبھی بد کرداری کی ہو تو ہمارے لیے سب سے اہم بات کردار ہے اللہ ہمیں اپنے کردار کو درست رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ لا حول ولا قوه الا بالله نستغفر ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد الله وحده لا شريك له واشهد محمد عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك اللہ المبارک عالا محمد ان والا علی محمد کمبارک ابراہیم والا علی ابراہیم ایک بھائی نے لکھا ہے میرے دادا ابو کی محمد شریف گرنے کی وجہ سے مسانے کی ہڈی پر چوٹ لگی ہے آ گئی ان کے لیے دعا کریں اللہ ان کو عافیت دے اور وہ دوبارہ سجدہ کر سکیں میرے عزیز بھائی یہ بات ذہن میں رکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص عافیت اور صحت کے دنوں میں جو عمل کرتا ہے جب اس کے بعد پھر بیماری یا بڑھاپے کی وجہ سے نہیں کر پاتا تو اللہ اپنے فرشتوں سے کہتا ہے جو صحت اور تندرستی میں کرتا تھا وہی لکھتے چلے جاؤ تو اگر وہ اپنی کسی تکلیف اور بیماری کی وجہ سے ایسا نہیں کر سکتے تو انہیں پریشان نہیں ہونا چاہیے انشاءاللہ اللہ بڑے ارحم الرحمین ہیں یہ ایک بھائی نے کہا میری پھپھو جان حاج والے دن وفات پا پاگی اللہ ان پہ رحم فرمائے اور بھی کچھ بھائیوں نے اپنے بیماروں کے لیے اپنی حاجتوں کے لیے تذکرے کیے ہیں سب کے لیے دعا فرمائیں اللہ رحم الرحیمین سب پر رحم فرمائے کیا امام بیٹھ کر یا اشاروں کے ساتھ امامت کر سکتا ہے یہ ایک فضول بحث شروع ہوئی ہے فقہ حنفی میں ایسا ہے کہ اگر امام جو ہے اشاروں کے ساتھ نماز پڑھے تو اس وقت جو ہے مقتدیوں کی نماز نہیں ہوتی لیکن حدیث میں ایسا نہیں ہے دو باقے صحیح بخاری میں آتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گھوڑے سے گر گئے تو آپ نے اس وقت بیٹھ کے نماز پڑھی آپ جب بیٹھ کے نماز پڑھ رہے تھے تو آپ نے لوگوں کو بھی کہا آپ امامت کروا رہے تھے آپ نے لوگوں کو بھی کہا تم بھی امام کی ابتدا میں بیٹھ کے ہی پڑھو سب لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ کے پڑھی تھی یہ صحیح بخاری کی روایت ہے ایک یہ نمبر دو جب مرضول موت میں تھے یعنی آپ کو آخری بیماری آئی تو آپ اس وقت حضرت عباس اور حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ کو بگلوں میں پکڑ کے لے کے آئے تو حضرت ابو بکر جماعت کروا رہے تھے تو حضرت ابو بکر جب جماعت کرا رہے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے حضرت ابو بکر پیچھے ہٹنے لگے تو آپ نے انہیں وہیں پہ کھڑا رہنے دیا آپ ان کے ساتھ بیٹھ گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے امامت کروا رہے تھے حضرت ابو بکر مقبر کی عسیت سے تکبیر کہہ رہے تھے اور لوگ آپ کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے تو یہ طریقہ حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا موجود ہے یہ ایک فضول بحث ہے فکا کی فقہ کی کتابوں میں فقہ حنفی کی کتابوں میں یہ ہے کہ اگر امام بیٹھ کے پڑھتا ہے مقتدی کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں تو ان کی نماز نہیں ہوتی لیکن کتاب و سنت میں اس کا ثبوت نہیں ہمیں ملتا اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیقہ فرمائے مولانا صاحب یونس گوہر کو قتل کرنا جائز ہے اگر آپ پہنچ سکتے ہیں اللہم ولا تنصر علینا اللہ سرنا ولاسرا یہ بھائی نے کہا اس وقت کشمیر اور فلسطین میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے ہمارے حکمران خاموش ہیں کیا وقت کے حکمران اجازت کے بغیر اللہ کی راہ میں لڑنا جائز ہے میرے عزیز بھائیو ہو رہا ہے جہاد بھی یہ بات یاد رکھیں جس نے جانا ہوتا ہے وہ مسئلے نہیں پوچھتا وہ اپنے فیصلے کر لیتا ہے تو یہ بات یاد رکھے حکمران بھی خاموش نہیں ہوتے بعض باتیں ہیں جو ظاہراً ہوتی ہیں بعض باتیں ہیں جو انڈائریکٹ ہوتی ہیں ہماری ایجنسیاں کسی بھی حکومت کے وقت چاہے وہ بری ہے یا اچھی کوئی بھی ہماری ایجنسیاں اس معاملے میں جو ایک سرد جنگ 63 سال 68 سال سے ہمارے ساتھ اوپر مسلط ہے یہ کبھی بھی خاموش نہیں ہوئی یہ الحمدللہ ان پہ کام ہوتا ہے ہوتا رہتا ہے لیکن یہ بات یاد رکھیں اس وقت جو کلیش شروع کروایا گیا ہے یہ پورا یورپ اس کے پیچھے ہے انہوں نے پہلے ہمارے ملک میں افرا تفری پھیلانے کی کوشش کی شیعہ سنی کو لڑانے کی اللہ نے وہ مہربانی کی وہ کتنا ہم سے ٹل گیا پھر سیاسی کلیش کرانے کی کوشش کی اس میں بھی وہ کامیاب نہیں ہو سکے اب انہوں نے انڈیا کے ذریعے ہم پر دباؤ ڈالنے کے لیے یہ سب کچھ کیا ہے اللہ سے یہ دعا کرو اللہ ان کے فتنے سے ہمیں محفوظ رکھے انشاءاللہ انشاءاللہ بہت سے لوگ اس ملک میں استغفار کرنے والے اللہ سے دعائیں مانگنے والے موجود ہیں یہ ہمیشہ ہر کرائس سے ملک نکلا ہے اور انشاءاللہ نکلتا رہے گا اور کوئی بھی مسلمان تکلیف میں ضرور آتے ہیں مسلمانوں کو شہادتیں ملتی ہیں انہیں اذیتیں دی جاتی ہیں ان کے لیے یہ اللہ کے ہاں اجر بنتا ہے لیکن یاد رکھیں ہمیں مسلمانوں کو ختم کوئی نہیں کر سکتا یہ قیامت تک رہیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ انہیں کوئی بھی مٹا نہیں سکتا اللہ نے پیغمبر کی ہمیں امت بنایا ہے اس نے ہماری کتاب کی ہمارے پیغمبر کی کتاب کے متعلق فرمایا نے یہ ذکر اتارا، اس کی حفاظت بھی میں، میں کروں گا نبی کے متعلق فرمایا والله من اے نبی، میں تمہیں لوگوں کی شر سے بچا کے رکھا ہوں گا ہمارے نبی کو دنیا میں ساری طاقتوں نے قتل کرنے کی کوشش کی ہمارے نبی کو اللہ بچایا ہمیشہ بچایا اور ان کی امت کو چودہ سو سال سے بچایا ہوا ہے انشاءاللہ شاء آئندہ بھی بچے گی حکمرانوں پہ مت جائیں ہمارا رب سب کچھ کرنے والا ہے آپ کے پاس ایک ہتھیار ہے وہ ہے دعا اللہ سے دعا مانگا کرو اللہ مسلمانوں کو امن نصیب فرما اللہ عمری السلام ابل مسلم اللہ عمل اسلام ابو المسلمین اللہ عمل اسلام اب المسلمین شرط اب المشرقین اللہ اللهم دمرا على اعداء الدين اللهم اهلك الحنود واليهود اللهم اهلك الحنود واليعود اللهم شتت شملهم اللهم مزق جمعهم اللهم دمر ديارهم اللهم جلب الاقدامهم وانزل بهم باقه الذلي لا ترده عن القوم المجرمين اذيب البصر رب الناس واشفي انت لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم اشفنا بشفائك وعافنا بدوائك واغنينا بفضلك من سواك اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات سبحان ربك رب الناس